اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے والذاریات ذروہ قسم ہے ان ہوا کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں وقرا پھر ان کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں اسروں پھر ان کی جو آسانی سے رواں دواں ہو جاتی ہیں امرو پھر ان کی جو چیزیں تقسیم کرتی ہیں ان کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر سچا ہے وہ اندین اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا قسم ہے راستوں والے آسمان کی انکم لفی قول مختلف کہ تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو فکوان اس آخرت کی حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے بالکل ہی مڑا ہوا ہے او تل خدا کی مار ہو ان پر جو عقیدے کے معاملے میں اٹکل پچوں باتیں بنایا کرتے ہیں اللہ جو غفلت میں ایسے ڈوبے ہیں کہ سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں یسون پوچھتے ہیں جزا سزا کا دن کب ہوگا یو مہم یفتنون اس دن ہوگا جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا لو فتنتکم هذا کمہدی کم بھی تستا کہ چکھو مزہ اپنی شرارت کا یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم یہ مطالبے کرتے تھے کہ وہ جلدی آ جائے ان فی جنات متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے محسن کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے كانوا قلیلاً من اللیل ما وہ رات کے وقت کم سوتے تھے وہ بل اور شہری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے وفی حق للسائل والمحروم اور ان کے مال و دولت میں سائلوں اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حق ہوتا تھا وفیل اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں فی فو اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا اور آسمان ہی میں تمہارا رسک بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ <تَنطِقُون> لہٰذا آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم یہ بات یقیناً ایسی ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو ہل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اے پیغمبر کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ تمہیں پہنچا ہے اِذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا ابراہیم نے بھی سلام کہا اور دل میں سوچا کہ یہ کچھ انجان لوگ ہیں فراغ فجاء بعجل سمین پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا سا بچڑا لے آئے اور اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا کہنے لگے کیا آپ لوگ کھاتے نہیں اس سے ابراہیم نے ان کی طرف سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا انہوں نے کہا ڈریے نہیں اور انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئی اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگی کیا ایک بانج بڑیا بچہ جنے گی قل وكذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم مہمانوں نے کہا تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے یقین جانو وہی ہے جو بڑی حکمت کا بڑے علم کا مالک ہے قل فما خطبكم ايها المرسلين ابراہیم نے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس مہم پر ہو سل قوم مجرمين. انہوں نے کہا ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے نور تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں عند ربك جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوگا نف مینل مکمنی پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا مسلم اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا فِيهَا لِلَّذِينَ <الْأَلِيم> اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں وفی موسا اذ فرعون مبین اور موسا کے واقعے میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی جب ہم نے انہیں ایک کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا جن تو فرعون نے اپنی قوت بازو کے بل پر منہ مو موڑا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے جنو د ہوں فلیم ہوں ناچے ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ تھا ہی ملامت کے لائق نیز قوم عاد میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانچ تھی میں تگر شالت ہوں وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے ایسا کر چھوڑتی جیسے وہ گل کر چورا چورا ہو گئی ہو وفی سمود اس تیل تمتا ہی اور سمود میں بھی ایسی ہی نشانی تھی جب ان سے کہا گیا تھا کہ تھوڑے وقت تک مزے اڑا لو پھر سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آئے گا فَعَتَو عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَهُمْ <يَنظرُون> اس پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے سرکشی اختیار کی تو انہیں کڑکے نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے تقری نتیجہ یہ کہ نہ تو ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکیں اور نہ وہ اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کرتے و قوم قابل انہم كانوا قوما قوم اور اس سے بھی پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ میں لیا تھا یقین جانو وہ بڑے نافرمان لوگ تھے سمئی نہ لموسعون اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں فرش میں ہی اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں ان کل شلق نیلا الخت کرو اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو رو اللہ دوڑو اللہ کی طرف یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں وَلَا مع اللہ آخر. انی مبین. اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں مجنون اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وسیعت کرتے چلے آئے ہیں نہیں بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں لہذا اے پیغمبر تم ان سے بے رخی اختیار کرو کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہوتا اور نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے وما خلقت الجن والإنس إلا اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں میں اری دو من ہوں اری د تو میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے اللہ تو خود ہی رزاق ہے مستحکم قوت والا ان لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان کے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں فَوَيْلٌ لِلَّهِ <تصفيق> غرض جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی اس دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے